بسرحمن الحمۃ الحمد صلی اللہ وحمد الرحمد السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکۃ البرمین البشیٰ باقی تمام برادر خوراً سب کو سلامت کرتے ہیں اور آج بلادت عباس عادت مول اما حسین علیہ السلط والے مناسبت سے بھی آپ جملہ معمن ممنات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہمارا سے کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو پچپن اور اورا درس کا درس نمبر چار آج الکمار خانہ تک پہنچا رہا ہوں اور اوراد آشریہ کی چونکہ ابتدا میں ہند اور خمسہ ختم ہونے کے بعد پھر دشکروار سفاری ہو کر اچھا گول دائرہ بنا کر اگر لوگ زیادہ ہو تو پھر الحم شریف سے شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے عظم اللہ پڑھنا ہے اس کی تھوڑی توزی ہو گئی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد الحم شریف شروع کر لیتے ہیں اور آدھا شریا کی شروع عزب اللہ بسم اللہ پھر الہم شریف سے شروع ہوتے ہیں اور آدھا شریا تو الحم شریف جو ہے ایک دفعہ ہم نماز میں جو ہے کہ کے ایک رکن کی حیثیت سے پڑھ لیتے ہیں واجب حیثیت سے کو ایک الگ کی ہے ابھی ہم جب اورشرے میں پڑھتے ہیں تو ایک دعا کی حیثیت سے پڑھتے عالم شریف کو ایک دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور اس مبارک شعرے کے اندر دعا کے بھی تمام آداب اس میں رعایت ہوئے ہے ہاں جب سے شیطان سے پناہ مارے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو ہے بسم اللہ شریف جو کہ سب سے عظیم ایک آیت ہے قرآن پاک کی بہت مختصر اور جامع آیت یہ اسے ایک اسم کے ایک جملے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے تین آسمائے اعظم اس کے اندر موجود ہیں ایک بسم اللہ ایک اللہ اور ایک رحمٰن اور ایک رحیم ہاں تو اللہ تعالیٰ کے دعا کے آداب میں سے یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کی معظم اور عظیم اسمال حوصلہ کو دعا کے شروع میں ذکر کرے اس لیے حضرب اللہ بسم اللہ میں اللہ ہاں اللہ کے اسمال ہوشن ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے دعاؤں میں آداب میں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تمجید کریں اس کے بعد پھر اپنی حاجات اللہ کے درگاہ میں پیش کریں اور اپنی عزیزی اللہ کے درگاہ میں پیش کریں اس کے بعد دعا مانگیں تو علم شریف کے اندر یہ پوری کیفیت ہے دعای کے آداب کی بھی کیفیت موجود ہے تو آج کے الہم شریف کی تھوڑی سی توجہ دہتاؤں پوری ختم ہوتا یا آداب پورا کر سکتا ہوں تو الہم شریف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہمین تو الحمد للہ رب العالمین اس کی توجہ یہ ہے کہ الحمد عربی زبان میں ہے یہ ال جب آتا ہے یہ الجب آتا ہے ہم کے معنی تعریف کرنا تعریف قابل تعریف چیز کو بلتے ہیں لیکن ایسی چیز کے تعریف جو نے ہر خوبی و کمال ہم کا معنی عربی اعضاء والے کہتے ہیں تفصیل والے ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو یعنی وہ ذات کسی میں کوئی خوبی اور کمال ہے اور وہ خوبی اور کمال اس کے اپنے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہو تو اس پر جو ہے حمد کیا جاتا ہے کہ اس کی ستائش و شناخت و عربی میں ہمت کہتے ہیں کسی کے اندر جو ہے جو بھی خوبی ہے جی اور کمال ہے حسن ہے جمال ہے کمالات ہیں ظاہر باتنی جو بھی ہاں اور وہ جو اس کا ظہور جو ہے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہوں تو اس ذات سے تو اس کی ستائش اور سناک ہو جب بندہ جو ہے کوئی اس کی کسی میں یہ ذات میں یہ چیزیں دیکھ کر اس کی ستائش اور شناخت کرتے ہیں اس کو عربی میں ہمت کہتے ہیں استوطوا یعنی استطوی کسی بندے نے کسی بندے کے اندر کچھ کمالات ہیں وہ کمالات اس نے کسو کیا اللہ تعالیٰ نے اس عطا کیا ہاں جی اور اس کے رس کرم سے اس کو عنایت ہوا تو اس پر آپ بندہ کہتے ہیں درست پر زد برتی میں اس کا عربی میں حمد کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں ہاں جی اسی ذات کی ذاتی زاد ہیں اس کے اپنے اختیار سے ہیں ان ارادوں کا ظہور اس کے ارادہ سے ان کمالات کا ذہور اس کے اپنے ارادے سے ہیں لہٰذا جو ہے بندہ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی ستائش و شناخت عربی میں مذاق کو احمد کہتے ہیں تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات جو ہے صفات اول سے متصف ہونا اللہ کا اللہ کا صفات کماس متصف ہونا اشتراری اور غیر اختیاری نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی جلوہ نمائی ہے اللہ کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس کی جو ہے اپنی مرضی اور اپنے ارادے کی جلوہ نمائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حل فرمایا ہے اور ہاں جو اس کی قدرت کا ظہور ہوا اس کے علم کا حکمت کا ظہور ہوا ہے تو یہ جو ہے اس نے اپنی مرضی اور ارادے سے ان کا ظہور فرمایا ہے کسی کا اس پر کوئی کہ کے ہر سرب میں کائنات کو حل کیا جائے لہٰذا کمال کہیں بھی ہو جمال کسی بھی روب میں ہو اسی ذات کی کرشم سازی اس کائنات کے اندر ہاں جی جوال اور کمال کسی بھی روپ اور اس کسی بھی صورت میں ہو وہ سب حکمت میں اللہ اسی ذات کی کرشم سازی اسی کی جو ہے کارنامہ ہے اسی کی باختیار تدبیر کا جو ہے ایجاز ہے اسی ذات کی تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے اس کائنات کے اندر کسی بھی کے کسی بھی شے کے آسمان کے زمین کے سورج کے چاند کے انسانوں کے فرشتوں کے آسمانی کی کے قرآن پاک کے اللہ کے انبیاء کے اولیا کے اوسیا کی ہنج ہاں کائنات میں موجود ہر شے کی جس کی بھی آپ تعریف کی جائیں حقیقت میں یہ تمام تعریفات اسی ذات بہمتا کی جس کے قدرت و اختیار سے اس عالم میں رنگ و بو کی ساری ہنج رنگینیم اور رانایا رو پذیر ہیں اسی پاکزات کی اسی لیے بندہ جب ان کائنات کے ہر شے کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہہ بند دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں ایک خواہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذات کی ڈائریکٹ تعریف کریں کہ اللہ الرحمن الرحیم اور الرحم کہہ کر اس کی صفت بیان کریں یا کائنات کے کسی بھی چیز کی آپ تعریف کریں تو حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی تعریف ہے کیونکہ تمام کمالات بھی ذات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں موجودات کے اندر جتنی کا الات بخش ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرتا ہے ہی کا دیا ہوا ہے تو اس لیے الحمد ہوتے ہیں تو الحمد کو انسان بڑے عادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے انسان خود کے اندر جنہیں کا آلات ہے اس پر بھی کبھی آپ توجہ کریں آپ کو یہ عظیم آنکھ اگر یہ آنکھ اکلم آپ سے چھین لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہ کان آپ سے چھین لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہ زبان آپ بول نہ سکیں آپ کی کیا حالت ہوگی یہ دل و دماغ سوچ نہ سکیں ہاں سوچنے کی قوت اس سے سلب کریں تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہ آپ کے جسم میں کھانے کا پوری نظام میں کھانا ہضم نہ کرے آپ کی کیا حالت ہوگی ہاں کھانا پیٹ میں نہ رہے آپ کی کیا حالت ہوگی کھانا کھانے کے بعد تو خون میں تبدیل نہ ہو جائے آپ کی کیا حالت گے دل کا نظام نہ چلے آپ کے کی کیا گردہ جگر کام نہ کرے آپ کی کیا حالت ہوگی رضا نگرہ میں ہاں جی انسان کی ہلاکت کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا لہٰذا یہ تمام چیزیں اس رب کریم کی ان تو نعمت اللہ تو سو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنے لگ جائیں تو ہرگز تم اس کی گنتی نہیں کر پاؤ گے اللہ خود حت اور یقیناً نہیں کر پائیں گے. لہذا عظیم نعمتوں کو دیکھ کر آپ سچے دل سے خلوص کے ساتھ کہیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد کہیں دل و جان سے کہیں زنگرہ میں اب الحمد اللہ کے کمالات کو دیکھ کر الحمد للہ پڑھنے کے بعد اللہ کی اس میں ربویت کو ذکر کرتے الحمد الحمدللہ رب العالمین رب العالمین ہاں تو لبز رب جو ہے مزدر ہے اس کا معنی ہے تربیت ایک معنی تربیت کا ہے اور ایک معنیٰ جو اس کا لغت کتابوں میں مالک سردار پروردگار کا معنیٰ بھی کیا ہے القام حسل جدید میں اور تربیت کا معنیٰ بھی کیا ہے لغت کے اہم کتابوں میں اور قرآن کی جو لغات ہیں ان میں بھی کیا ہے تفصیل ضاء میں بھی تربیت کا معنیٰ کیا ہے تو تربیت کس کہتے ہیں ہاں یہ رب نے اللہ کو رب سے کہا یا رب یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے تمام امبی علیہ السلام کے دعا میں شروع میں طارباً عرب بھی ہے ربن عطنف دنیا حسنۃ الربن ظلم ربن رب عن معلو علفن تصر عط الرحیم کی دعا میں ربن والد حضرت رب نُ کی دعا میں رب انی معلو علفن تصر حضرت یاب کی دعا میں رب عن مسنِ ضرور طرح الرحم اس طرح طاربَََََََََََََ جو ہے ہر نبی کی دعا میں آپ دیکھیں تو رب بى ہے اور کبھی كبھار اللہ ماہي ہے تو اجن یہ لفظ رب جو ہے تربی اس کا زیادہ اصل بنیادی تاریخ جو ہے تربیت میں زیادہ تر معنی لیا گیا ہے اور تبلیغ کا تربیت کا معنیٰ کیا ہے کہتے ہیں تربیت کو اور تربیت کا معنیٰ جو ہے تبلیغ و ش الا کمال ہی بحث استعداد ہل اضلی شی عنف شعین ہاں یہ روح معنی والے تفسیر معنیٰ کیا ہے یعنی کیا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد جو اللہ نے اس کا ادا کیا ہے وہ فطری صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے تو کسی چیز کو اس کے عضلی استداط و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا علیٰ نہشے کے اندر فطرتاً ایک کمال تک جانے کا ایک مقام و منزلت تک جانے کی استداط اور صلاحیت رکھا ہوا ہے تو اس استداط اور صلاحیت تک اسٹپ بائی اسٹپ آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچانا یہ تربیت کہا جاتا ہے جس طرح ہم اسکولوں میں بچہ ایک بچہ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہترین عالم دین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں دنیا طالبار کو ولی اللہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہاں جی اللہ کے مغل ترین بننے تو وہ کیا ہم کہا کہتے ہیں اچھے ماں باپ پھر اس بچے کی شروع ہی سے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں تو مختلف کی تعلیمات سکھاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اٹھارہ میں بیس سال میں پہنچتے ہیں تو ایک وہ کامل انسان نظر آتا ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے ایک اچھا جو ہے عالمی دین منانا چاہیے اللہ کے مقرب کا مقرب سو مصلاد کا پابند صالح بندہ بنتا ہوا نظر آتا ہے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا نظر آتا ہے ہاں تو اسی کو تربیت کرتے ہیں کہ کسی بھی شے اور اندر موجود تبلیغ و شے کسی بھی شے کو اس کی کمال ہی اس کی کمال تک یا سب آہستہ دا اس کے اللہ نے ازل میں فطرت میں جو صلاحیت استدار رکھا ہے اسی کے مطابق اس کمال تک پہنچانا شین خوشین آہستہ آہستہ آہستہ اس کو تربیت بولتے ہیں تو اللہ تعبار و تعالی نے کائنات سجی کہ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے جی منعمل یعنی انسان وغیرہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت اللہ کی تربیت ہے اس لیے ہمت کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد نے انسان کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمت کر رہا ہے الحمد للہ کے کر وہیں ہر حمت کے لائق وہی ذات جو ہے کیونکہ اسی نے تجھے ذوح و نعتوانی جب تم بچے تھے کشونی تھے تو کمزور تھے تو ظوح نعتوانی جہالت بے بسی کی حالت سے نکال کر منزل تک پہنچایا اور تم کو ایک کامل انسان بنایا تم کو ایک عظیم انسان بنایا بہت سے انسان کو اللہ کتنی عظمت باشتے ہیں کتنی صلاحیتیں اور اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دیتے ہیں ہاں یہ صاحب ولات بنا دیتے ہیں اللہ میں سکرار دیتے ہیں بہت بڑی اسلامی معاشرے میں اور انسانی معاشرے میں بہت بڑی نفع وش انسان کے سرد میں اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں تو یہ سب اسی رب کی تربیت سے حضین پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر شے کو جس مقصد کے لئے اللہ نے خلق کیا ہر شے کو آنشتہ آنشتہ اسی مقصد اور منزل تک لے چلتے ہیں تو اسی کو تعبیت کہتے ہیں اور کائنات کے ہر شے کو اپنے اپنے منزل جس مقصد کا کیا اس تک آنسان آہستہ پہنچانا یہ اسی ذات کا کرنامہ ہے اس پاک ذات کا کرشمہ اسلام اس کو رب العالمین کے اخکل پکارے باقی عالمین کا معنی جو ہے عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماحوس علم یعنی علامت و نشانی سے کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے کائنات کی ہر چیز لہذا جو ہے عالمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس کے علم اور قدرت کے نشانی ہے یہ عالمین اللہ کے علم اور قدرت کا ہمیں پتہ دیتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم اللہ ہے ہمارا رب جو ہے کتنا عظمت کے مالک اللہ ہے عالمین کو دیکھ رہے انسان کو اللہ کی عظمت جو ہے درک ہو جاتی ہے اس لیے رب العالمین کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ الحمد رب العالمین تمام طالبیں اس ذات کے لیے جو اس عالمین کا رب ہے تو عالمین جو عالم کی جماعت تمام عالم یہ معنی ہے اور عالمین سے مراد جو ہے بعض علماء لغت کی ضوی العقول موجودات میلا مراد لیا ہیں جو کہ اس عالمین کے اندر موجود موجود, موجود جو ہے اشیاء میں سے معلومات میں سے موجودات میں سب سے اشرف موجود ہے ضوی القول جس میں انسان فرشتے جنات آتے ہیں تو زبی القول بھی اسی موجدات میں سے لیکن ان میں سے اشرف موجودات ہے جب اشرف موجودات کا رب ہے ہاں جی تو یقیناً باقی موجودات کا بھی بطریکہ والا رب ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اور عالم سے مراد تمام معاش و اللہ ہے عالمین سے مراد زبی القول انسان جنات فرشتے اور عالم سے مراد اللہ کے علاوہ جو بھی ہے جمادات نباتات ہاں جی اور حیوانت سب کے سب اللہ کے سون سب کو عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو رب العالمین یعنی تمام ضوی القول موجودات جو موجودات میں سے اس عالم میں سے کیونکہ ہاں جی موجودات میں سب سے پہلا جو کم درجے کا ہے وہ جماعتات تھے اس سے بالتر درجہ نباتات اس اسپر والا درجہ حیوانات ہے اور حیوانات میں سے بھی کامل ترین موجودات انسان حصہ جنات ہیں سب سے کامل موجودات تو انہیں کامل موجودات کا جب وہ رب ہے تو باقی نباتات حیوانات اور کا بطر قولا رب ہے اس لیے ان کو شراحت کے بنیاد پر عالمین کا رب العالمین کہہ کر بکرا چونکہ ان کی تربیت جو ہے جی زیادہ مشکل چیز ہے اور جب مشکل کام ہو جاتی تو آسان کا تو بطر قولا ہو جاتی تو الحمدللہ رب العالمین تو جن گرمی آج کے درس میں یہیں تک پورا ہو رہا ہے آگے مشکل ہو رہا ہے ہاں جی آ مالک کی یہ امید اس کی ذرا توجہ جی دے دوں تو مالک کا معنی کیا ہے وہ ہستی المتصر بالآ نملکت کے وہ شاہ تصور وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکتے اس کو مالک ہوتے ہیں اپنے ملک کو ملکوت اپنی جائیداد میں جس طرح کی تصرف کرنا چاہے کر سکتا اور یہ سر اللہ کی ذات ہے کیونکہ کائنات مالک الملک ہے تمام بادشاہ کائنات کے تمام بادشاہ تمام اقتدار تمام قدرتوں کا مالک ہاں جس کو جو دینا چاہے نہ دینا چاہے سب کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کے ذات ہے اسی کا ہم عرار کرتے ہیں یوم دین میں دین کا معنی یہاں حساب و جزا ہے تو ثواب عذاب کی تعبیر جو ہے لفظ دین سے کی اس میں تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ قیمت میں اللہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی جو ہے ثمر ہے جس سے کوئی مفل نہیں ہے تو مال یوم الدین اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں روز جزا کا مالک ہے آگے ای کا نہ بدھو ہاں جی عبادت اللّہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں یہ اللہ حضی عی پہلے آتا ہے نا تو صرف قمانا دیتا ہے حشر قمانا دیتا ہے ہاں ہاں ہاں اللّہ ہم صرف صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کیا چیز ہے من فرماتے عبادت عقہ اقسا عیت الخو و تزل عبادت کا معنی یہ ہے اقساغیت القضور و تجل حد درجہ کی عجیزی اور انکا شارق اس کا عبادت کہا جاتا ہے لیکن ہر قسم کے آجزی و تجل کے عبادت نہیں کہتے بلکہ کسی ذات کو اللہ اور محبود یقین کرتے ہوئے جبکہ کسی ذات کو اللہ اور محبود یقین کرتے ہوئے اس کے حضور میں ہاں جی اس کے حضور میں حد درجہ کی عجیزی و تجلف کے عبادت کرتے ہیں یعنی لہذا جو ہے اللہ چونکہ اور یہ کہ ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عزم میں ہے صرف اسی کائنات کے رب اور مالک کو ہم اللہ سمجھتے ہیں معبول سمجھ کر اس کے عبادت کرتے ہیں اس کے عظم میں کمال آجیزی اور تزل کرتے ہیں اس کے عظم میں سرزریز ہو جاتے ہیں تو اسی کو ہم جو ہے اور عادی کے تمام کردار ادا کرتے ہیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں ہم ہر بندے کے سامنے اگر کوئی عادی جی اس کو عبادت نہیں کہتے لہٰذا جو ہے بلکہ کسی ذات کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہوئے اس کے حضور میں حد درجہ کے عاجزی و تظلور کے عبادت کرتے لہٰذا بندے ممی شیخ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ ذات واجب الجود کو ہی جو ہے محبود حقیقی یقین کر کے اس کے حضور حد درجہ کے عاجزی و تظلور کرتے ہیں اور اسی کو عبادت کرتے ہیں لیکن اگر مام باپ یا استاد یا ولا اللہ کے حضور یا کوئی اگر کوئی عاجزی اور ادب سے پیش آتے ہیں ان کے اس مقام و منزلات کو دیکھا تو اسے عبادت نہیں کہتے البتہ ادب اور احترام کہتے ہیں اس کو لہذا جو ہے اللہ کے آستانوں جا کے کوئی وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں اس کو چومتے ہیں اس کو احترام کرتے ہیں امام باپ کے ہاتھ چومتے ہیں اس کو احترام کرتے ہیں ان کے لے کھڑے ہوتے ہیں تعظیم ہوتے ہیں اگر جھکیں تو یہ سب احترام کہیں گے اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں لہٰذا جو عباس عالم اسلام کے فرقے جو ہیں وہ جو ہے ہاں ہستانے پہ جا کے کوئی سلام بھی کریں اس کو چھوئیں تعظیم کریں تو اس کو بھی عبادت کر کے شرک بولتے ہیں یہ ہرگی شرک نہیں ہے نگر میں کیونکہ ہم اس طاحب ہستانے کو اس بزرگ کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں بلکہ اس کو اللہ کا ایک مقرب بندہ سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں ماں باپ کی تعظیم میں اللہ کا حکم سمجھ ہیں ہاں جی اللہ چونکہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے بلکہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تعظیم کرتے ہیں چمتے ہیں اس کو ہاں جی لہذا جب تک آپ کسی ذات کو خدا سمجھ کر معبود سمجھ کر خدا اور معبود ہونے پر یقین رکھتے ہوئے اس کے سامنے جو آجز اور تزل کرتے ہیں گرے وزاری کرتے ہیں آہ و بکا کرتے ہیں ہاں جی نماز پڑھتے ہیں اس کے حضور میں رکو و سجود کرتے ہیں اس کی عبادت کہیں گے لیکن ہر کسی کے سامنے جو احترام تعظیم عزت کرتے ہیں اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کا مقرب بندہ سمجھ کر یا ماں باپ کے ساتھ تعظیم استاد کی تعظیم ہاں جی اس کو جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کر جب کرتے ہیں تو یہ عبادت اس کا عبادت نہیں کہا جاتا ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے احترام کہا جاتا ہے ہاں جی اسے اللہ کے حکم کی تکمیل میں اس کی عبادت نہیں کہا جاتا ہے اور ان چیزوں سے ہر کس بندہ مشرق ان نہیں ہوتا ہے اللہ ہم سب کو دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیع دے اور دین پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفی دے آمین یا رب